وحشتیں بڑھتی گئیں عشق کے آزار کے ساتھ آآ آآ وحشتیں بڑھتی گئیں عشق آزار کے ساتھ اب تو ہم بات بھی کرتے نہیں غم کے ساتھ وحشتیں بڑھتی گئیں ہجر کے آزار کے ساتھ اب تو ہم بات بھی کرتے نہیں غمخار کے ساتھ اب تو ہم گھر سے نکلتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں تاک پر عزت سادات بھی دستار کے ساتھ اب تو ہم گھر سے نکلتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں اب تو ہم گھر سے نکلتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں تاک پر عزت سادات بھی دستار کے اس قدر خوف ہے اس شہر کی گلیوں میں کے لوگ اس قدر خوف ہے اس شہر کی گلیوں میں کے لوگ چاپ سنتے ہیں تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ اس قدر خوف ہے اس شہر کی گلیوں میں کے لوگ چاپ سنتے ہیں تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ <تصفيق> ایک, <تصفيق> ایک, <تصفيق> ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ شہر کا شہر ہی ناسے ہو تو کیا کیجیے گا شہر کا شہری نہ سے ہو تو کیا کیجیے گا ورنہ ہم رن تو بھیڑ جاتے ہیں دو چار کے ساتھ آہ! شہر کا شہری نہ سے ہو تو کیا کیجیے گا آہ! ورنہ ہم رن تو بھیڑ جاتے ہیں کیوں ورنہ ہم رن تو بھیڑ جاتے ہیں دو چار کے ساتھ اور ہم کو اس شہر میں تعمیر کا سودا ہے جہاں ہم <سؤال> کو اس شہر میں تعمیر کا سودا ہے جہاں لوگ میمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ ہم کو اس شہر میں تعمیر کا سودا ہے جہاں لوگ بیمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ